الحمد لله نحبذه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذية له واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدا عزه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنصن إلا وعيت المسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساعدين به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آموا استقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغتل لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز صوبا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ولالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان وزين من همزه ونفسه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان من عالم ما توثلث به نفسه ونحن أقرب منه من حبل الوليد إذ يتلقى المتنقيان عن النبيل وعن الشمال طانيبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد وجاءت فترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوئيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فتشفنا عنك الرطاعة فضطرق اليوم حديد فقال قيله هذا ما لدي عفيد ألقيها في جهنم قل لك الثال عنيد مما إلا الخير معفد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أفغيته ولا كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلع من العيد يوم نقول لجهنم هل انتلعت وتقول هل من مزيد عزلت في الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما سوعدون لكل عواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيد ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولديها مجيد وقال عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تقصي وصلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الضبح والسبعون شغلة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إما تطلد عن القليل والحياة والشغلة من الإيمان مستحق عليه حضريني اليوم وصلنا في القواة الإسلام خذنا نسمنا لبعض سورة رحيم في 18 من أقسامة العربي اور مخال مسلم کی ایک حدیث جسے شہادی رسوم لبو ہو رہے ہیں اور سفر کی رضی اللہ کو کیا ہے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو سورج قرآن مزید میں موجود ہے سوری ابراہیم علیہ السلام امام کہلاتے ہیں الماحدین کہ بارہ بتایا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موکوم اس صورت کے اندر توحیق کے تعلق سے بہت سارے اہم اور بنیادی باتیں بتائی ہیں تو جو آیت میں نے کے سامنے تلاوٹ کی ہے اس میں بھی یہی توحیق کا موضوع ہے اللہ صاحب عقید تو کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے عیسائیت کے اندر ایک بہترین نثال اور جامے مثال دیکھتی ہیں کہا الم بلّہ ہونا سلیمہ تم قوبا کیسا زیادہ تم فوجی بہت اللہ تعالیٰ نے کلیم سلیمہ کی مثال بیان کی ہے کلیم سلیبہ ہم سب جانتے ہیں محمد رسول اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ نے کلیم سلیبہ کی مثال بیان کی کہ کلیما کیسا کلیمہ ہے سون پڑی ہے اس کی نثال ایک اچھے درخت کیسی ہے جو درخت میں سوہا شاید ہوں وا سنا جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں زمین میں کافی گہرائی میں اس درخت کی جڑیں پہنچی ہوئی ہے وہ پروہا فکما اور ڈرن جتنی مضبوط اور گہری ہیں اسی طرح اس درخت کی شاخیں بھی اتنی ہی بلند اور آسمان سے باتیں کرنے والی ہیں تو یہ بے مثال درخت جس نے زمین بھر میں اپنی جڑیں پھیلا رکھی ہیں آسمان سے جس کسان باتیں کر رہی ہیں ہر وقت ہر منا اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے سمراٹ دیتا ہے پھل دیتا ہے اللہ کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے چاہے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں اس طرح کی مثالی یا بجا قرآن حدیث میں بیان کرتا ہے یہاں ہر کسی بنیادی طور پر کلیم سیدہ کا علاقہ کی نثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کی جڑیں مضمون ساتے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ہر لمحہ اس کے سمراٹ وہ درخت پھل دے رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو کئی بنیادی باتیں سمجھ میں آتی ہیں درخت سے جو تجویح دی گئی ایمان اور عمل تالے درخت جڑ سے مراد حقیقہ شاخوں سے مراد عمل تالینہ ایمان اور عمل تعلیم کی جو مثال اس میں دی گئی ہے تو حفیظت کو در سے تجویز دی گئی اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی درخت جو ہوتا ہے کوئی بھی درخت اس کی گڑ کبھی بال بدلا کرتی ہے کبھی اس کی گڑ بدلا نہیں کرتی ہے درخت جب بولا جاتا ہے جس وقت زمین میں اس کا بیس ڈالا جاتا ہے اس وقت جب زمین میں جڑ پکڑتا ہے تو درخت جب تک زمین سے نہ نکالا جائے تب تک جڑ دیتی رہتی البتہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں ہر سال جھرتے ہیں خزاں کا جب موسم آتا ہے تو درخت کے پتے کیا ہوتے ہیں ہر سال جھرتے ہیں نئے پتے آتے ہیں پھلوں کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے ہر موسم میں ہر سال وہ نئی نئی فصل وہ درخت دیتا رہتا ہے جڑہ بھی رہتی ہے ذرا ہمیشہ ایک ہے درخت کے پتے بدلتے ہیں درخت کے پھل بدلتے رہتے ہیں ہر نئی خوبصورت میں درخت نئے نئے پھل دیتا رہتا ہے بالکل ایسے ہی کلیمے طیبہ کی مثال بھی ایسی کلیمے طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ وہ جڑ ہے جسے اول, او اول انیہ و اول رسل او حضرت آدم علیہ اصطلاح اور حضرت نو علیہ نے اس کی جڑیں مضبوط حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے نبی حضرت نلیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں نبی و رسول میں جو عظیم فرق کرتے ہیں اپنے آدم علیہ السلام پہلے نبی السلام پہلے رسول تو وہ درخت ہے قریب طیبہ کا تھا جس کی جڑیں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام نے مضبوط کی اور اس کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے جس جتنے رسول رہ گئے سب انہیں اس درخت کو کیا اور اس کو جو پانی دیتے رہے اس درخت کو سینکتے رہے حضرت حض علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام داؤد علیہ السلام سیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور آخری میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء نے توحید سے استدر کی آبیا بھی کیے تو اس ذرف کی جڑ کو مضبوط سے مضبوط کر کیا انبیاء نے ہر نبی میں آ کر کوئی نیا ذرف نہیں لگایا میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت لگایا اس کو پانی پہنچا اس کے بعد آنے والے پیغمبروں نے حضرت علم والے اسلام اور سارے پیغمبروں نے درخت بھی کیے ہاں البت گیا اس ذرف پر موسم فضا بھی آیا موسمِ فضا بھی بار بار کس طرح سے دنیا کے درختوں پر فضا کا موسم آتا ہے درخت کے پتے بھر جاتے ہیں بالکل اس تو کے درخت پر فضا کا موسم بھی آتا ہے انولہ آنند کے دلوں میں में سطحیں ڈال کر انہیں اندازہ سواروں تارا کہنے پر करने ہے امبیا کو شریح کریں رسولوں کو شریک کریں اولیا کو شریح کریں فریفہ کو شریک کریں بتاؤں سجر و حضر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریح کریں شریک کر کے شیطان میں ہر وقت یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے یہ درخت پوری طرح سے ناکارا ہو کے رہ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے بعد دوسرے رسول کو دینے سے آجت رہا. اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے آتی رہی یہ ہوتا ہے اور مثال جو ہے امبیا کی دعوت یہ تھی بولو ادا میں اپنی کل لکھوں میں سے محسوس ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تعاوت سے روسو ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور تعاون سے اللہ سورہ پورے میں اللہ تعالی نے فرمایا عما نے اللہ نہیں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے قبل جتنے املیا بھیجے جتنے رسول بھیجے سب کی جانب اس بات کی وہی ہم کرتے رہے اللہ کے سوا تھوڑی معبوت نہیں اللہ کی عبادت کرو تو وہی جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور دو میں لے کی رہے اور آج تک ہے اور قیامت سیامت رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تیامت ابھی کروا ہیں قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رو زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی موجود روئے زمین پر جب تک اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا ایک بندہ بھی موجود ہے روئے زمین پر جب تک ایک موجود ہے یہ کائنات ختم نہیں ہوگی کائنات کے نظام برہم برہم نہیں ہوگا سیامت فائد نہیں ہوگی قیامت تبھی قائم ہوگی جب روئے زمین سے سارے ماہرین کا سفایا ہو جائے گا اور عقیل تہن ختم ہو جائے گا شرار الناک باقی رہ جائیں گے بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے مشرق اور کافر روئے زمین جیسے باقی رہ جائیں گے تب چل کر قیامت قائم ہوگی تو تب تک اس درخت کو باقی رہنا قائم رہنا ہے لیکن شاخیں مدد کی رہی تب مدد رہے یعنی انبیاء کی شریعتیں مدد کی رہی اصل کے مقاصد ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت مدد کی نہیں جیسا کہ جس طرح ہر موسم میں نئے پرانے بچے کر نئے بچے آتے اسی طرح ہر نبی ہر اصول آتے ایک نئی شریعت لے کے آتا پچوس شریعت میں جو چیزیں جو بات جائز میں تھی وہ ناجائز ہو گیا تھی جو ناجائز ہوتی وہ بعد کی شریت بھی جائز ہو جاتی حضرت آدم علیہ السلام کی سریت ہے حضرت اعظم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی ہو سکتی تھی چلیے بھائی بہن کی شادی ہو سکتی تھی حضرت اعظم علیہ السلام کی شریعت شریع میں بعد کی شریعتوں میں سنادیب کرار دیا گیا حضرت عموم علیہ السلام کی شریعت حضرت عبود علیہ السلام کی شریعت ہے اس میں سب کافی عورت سے شادی تھی عورت سے نکاح چاہیے سے نکاح کرنا تھا لیکن کی شریعتوں قرار دیا گیا بدلتی نہیں زمانے کے مزاج کے اعتبار سے قوموں کے مزاج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قوم کا مزاج رکھتی اس مزاج کے اعتبار سے مناسب کے لیے گھر بہت بہتر مثال کے طور پر بنو اسرائیل بنو اسرائیل حضرت علیہ السلام کے خواب جنہیں قرآن مزید میں جا رہا یہود کے لفظ یاد کیا یہود کے نام یاد کیا یہودیوں کی مزاج میں درستی تھی یہودیوں کے مزاج میں شختی تھی بڑی سرکش فارم بڑی نافرمان بان حضرت اکرت علیہ السلام کے قوم ہوئی عبد تھی دیکھیے ان کے مزاج کے اعتبار میں ان کی طریق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سریات موسمی کو بھی ویسے شخص رکھا ان پر جو اقام اللہ تعالیٰ نے نازل اور انہیں جو سیعت ادا کی اس طریق میں بھی ان کے ساتھ ایسی سختیاں کی گئی تھیں بچنے کی انہوں نے عبادت کر لی بچنے کی عبادت کر لی بعد نے احساس ہوا حضرت عدرت علیہ السلام میں انہیں احساس دلایا کہ کتنی بڑی مددیں انہوں نے کی اب توبہ کرنا ہے توبہ کے لیے کیا راستہ بتایا گیا وہ اگر صرف زبان سے توبہ کرے کہا کہ زبان سے تمہاری جو تو توبہ ہوگی وہ ہمارے پاس مقبول نہیں ہوگی توبہ کا تمہارے پاس یہ کی راستہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں توبا جن لوگوں نے اللہ تعالی کے ساتھ سامنی کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی ان کے صوبے کے لیے یہ راستہ بتایا گیا یہ روٹ کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جنہوں نے بچڑے کی بات ہے ایک دوسرے کو قتل کر دو یہی تمہاری سوبا ہے صوبے کے لیے اس کے اس کے بعد تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں کپڑے پہ اگر نجازت میں گئی کپڑے سے اگر نجازت میں گئی تو کیا کہا گیا دھونا نہیں کپڑے کو سانس دینا دھونے مزاح اسلامی شریعت تھی قوم کا مزاج جیسا سب تھا ان کی مزاج میں جیسی درستی تھی ویسی ہی شریعت بھی نا پیشتی تھی اور پتاب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کا مطلب کر دے ہماری شریعت میں تو تین اختیارات رکھے گئے ایک تو یہ ہے کہ پتا اس کو قتل کیا جائے یا آگا معاف کر کے پساس کے بجائے بیم لے کر معاف کر دے بیم دے دے سو ہوم لے کر معاف کر دے یا پھر تیسرے راستہ ایسے ہی معاف کر دے چلیے جمت نے اس کا کوئی راستہ نہیں تھا صرف پساس ہی ایک تھا کسی نے کسی کا نیا قدر کیا اس کو بھی قتل ہونا چاہیے دوسرا راستہ نہیں ہے تو دیکھیے اس مزاج کا اس مزاج کے اعتبار سے اخبار پیدا کیے لیکن وہی آپ دیکھیے اس طرح عیسائی استعلام بھی قوم کا مزاج کون عالم اسرائیل وہ بھی نمل ہے لیکن ان کے مزاج میں اور یہودیوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق عیسائی روزے عمر سے نر مزاج سال ہوئے ہیں اور اس بات کی گواہی خود پرانی میں سورہ سرحدیش کے اندر بھی ہے وہ جان ماسی کنہوں دن ندی میں سیداؤ اور وہ جان ماسی کنو جن لوگوں نے جن ہماری نیو میں حضرت نصار السلام کی پیر نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروںکاروں کے دنوں نے ہم نے نرمی کا دی محبت کا جذبہ ڈال دیا ثقت کا جذبہ ہمیں ڈال دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیروں اور کے پیروکاروں میں فومی یہود کی ذرا بالکل نظر نکالنی تھی درستی نہیں تھی اب جگہ ان کو جو سید ادا کی گئی جا وجہ وہ ایسے نظر آتے ہیں اور ان کی نماز کے مطابق جناب ہندی کی عبارت بہت مشہور ہے کہ حضرت نیصا علیہ السلام نے اپنے قوم کو تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ رسید کرتا ہے تو دوسرا گاؤں بھی پیش کر دو بدلا لینا تو دور کی بات ہے بدلا بدلو بلکہ دوسرا کلنا بھی پیش کرو دوسرا گاؤں بھی پیش کر دو کہ میرے ان کا کوئی چھپڑ لگائے تو قابل کے مزاج کے اعتبار سے اور جس زمانے کے جس مرحلے سے قومی بدلتی ہے اور مرحلے کے اعتبار سے شریعتیں بدلتی رہی ایک چیز ایک شریعت میں جائز رہی دوسری شریعت میں ناجائز ہوگی یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن تو کا جو اس کو بھی نہیں بدلتا تو کبھی نہیں بنوا تو طیبہ میں سیمتا ڈر سے دی گئی ہے اس درخت کی شاخیں بدلتی رہی پھل بدلتے رہے نئے نئے سر آتے رہے کٹے پیٹے خود یہ درخت دیتا رہا لیکن کبھی یہ اس درخت کی جڑ درخ کبھی نہیں چھوٹے اس درخت کی جڑ کبھی نا کارا ہوئی یہ درخت حضرت آدم علیہ السلام طرح اس زمانے سے لگا ہے آج تک لگا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا اسی وقت یہ اس درخت ختم ہوگا جبکہ قیامت کو فائد یہ بنیادی چیز اسایت سے معلوم ہوتی اور دوسری بات جو حسائت سے معلوم ہوتی ہے امام ہے امار صالح کے درمیان جو سالوں کو وہ معلوم ہوتا ہے کہ امن صالح کے لیے توغیر کی بنیاد کا ہونا ضروری ہے امان صالحہ کے لیے عقیدے کی بنیاد کا ہونا ضروری ہے اگر یہ توغیر کی بنیاد نہ ہو عقیدے کی بنیاد نہ ہو تو لاغ آپ امان صالحہ کرنے لیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نقلی گلاؤ کا پھنس کھول دیتا ہے نقلی گلاب کا پھول جس میں نہ کوئی کشش ہوتی ہے صرف دیکھنے کے لیے ظاہر میں رنگ ہوتا ہے نہ کوئی کشش ہوتی ہے نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے کوئی چیز نہیں ہوتی بالکل اسی طرح سے ایسا عمل جس کی بنیاد ایمان پر نہ ہو کرنا ہو عقیدت کرنا ہو اس کو گھر پیتی ہے جس کو اس کی کوئی بنیاد نہیں دیواریں اٹھا دی گئی ہو لیکن اس کی کوئی بنیاد نہ ہو یہاں کر لے جب تک اپنی اس کو درست نہ ہو اس کا کوئی عمل آمدہ قابل نہیں ہوگا نبی بخاری شریف کی ہدایت ہے نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جان کے بارے میں پوچھا گیا عبداللہ بن جلحان جمع میں کا بہت ہی بڑا چاہا جاتا ہے انسان. خدمت خلق میں وہ اپنی نظیر اور اپنی نظام دے رکھتے تھے عبداللہ بن رجحان سمجھتے ہیں دیکھیں آج آج یہ مزاج کہا جاتا ہے آج آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ خدمتِ فرق کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ تو ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہوگی میرے بھائی خدمت حدمت ہونی چاہیے جا بچہ پرانی نشید ابھا رہا ہے لیکن شریعت سے جو تربی ہاتھ رکھی ہیں ان ترجیحات میں آگے کی صحیح کرنے کا لیکن شاید کتنی بڑی چولہا سے بڑی کم نہیں ہو سکتی ہر نبی کی شریعت میں توحیف کو رہا کسی بھی تسنگی میں کوئی بھی دعوت ہو کوئی بھی تحریک ہو کوئی بھی تنظیم ہو جب تک وہ اپیل ہے کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھے گی اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں جائے گی۔ عبد العمان بہت بڑا شہادت ہے خدمت سبز کا اس کے نزدیک بڑا قبضہ جو تینوں سیوا مشکلوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا مزید مسلموں کی جان ایسی کیا کرتا تھا لسوں کو کھلایا کرتا تھا پیاسوں کو کھلایا کرتا تھا برہما منگل لوگوں کو کپڑے دیا کر پیاسوں کو کھلایا کرتا تھا برہما لوگوں کو کپڑے پہلایا کرتا. کرتا تھا اور جو دیت دیر سہارا دیر ہوتے انہیں سہارا دیا کرتا تھا پوری پہچان بنا اللہ سے نبی صلاح کے بعد اس پوچھا تھا نبی جب ہمارے اجازیت میں اتنا بڑا صاحب رکھا ہے گزرا لیکن کیا بتائیے اس کی نیٹیاں اس میں کچھ کام آئیں گی اور تم نے کیا اس کی کوئی نیچی کام نہیں آئے گی میں یہ سارے کیا اس قدرتی نام آنے والی نے کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اللہ کو نہیں پتا کبھی ایک مرتبہ اللہ کی عبادت نہیں کی اور کبھی ایک بسے بھی اس نے یہ نہیں کہا اللہ کرے دلحا کو معاف کرنا اور جن میری بڑیوں کو معاف کرنا کبھی اس نے نہیں کہا حاصل تاریخ حاصل تاریخ سے کس میں مشہور ہے تم عرض ملی اظم میں بھی ازم میں بھی حاضم تاریخ کی ثقافت کے سشہور ہیں حاطم دائی بھی ترین حاصل حافظ فردن صحابی ہے حافظ اسلام لائے حقم دائی کی بیڈی اسلام لائی مسلمان بھی جن کا کا تعالیٰ بتایا جاتا ہے لیکن حافظ تاریخ کے بارے میں آپ نے اتنا بڑا تیار انسان اتنا بڑا سکیم انسان اس کی ثقافت ہے دے انتباس نے تھی ڈھیر ساری لے کے لیکن اپیلوں کو تھی جو کہ بنیاد ہے بنیاد نہیں تھی کے پاس لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اس چائے اسی زمانے جاہلیت سے رہنے والے ندی ترین سنگلن کی دہشت سے پہلے ہی اس کے اندر ان کا انتخاب ہوگا تو چنتا ہے اسی زمانے جاہلیت سے رہنے والا فرد ہے شخص ہے اس چنتا ہے آپ ہیں زمانے جاہلیت میں رہتے ہیں حق کا پہچانا تو جانا خود توحرین پر قائم رہے کبھی اللہ کے ساتھ سرک نہیں لیا اور خودوں کو بھی اپنی معاشرے کے لوگوں کو بھی وہ ٹولی کی جانب بلایا کچھ چنتا کرنا کچھ چنتا کر آپ نے بنایا مجھے اپنی بڑے نیا مت کے لوگ جو سخت کی سب ہوتا ہے اللہ خبر اس طرف عادل تاریخ اور عبداللہ بنان لیا وہ سبھی تھا جن کے عمان صحیح کے کنیا اور دوسری طرف خود بن رہی بات اسی سماج میں اسی معاشرے میں اسی ماحول میں رہی بات آپ نے فرمایا کہ جالین کے پھر بڑے ماحول میں خود اور بڑے ماحول میں رہ کر اپنے عماد اور اپنے حقوق کی حفاظت کی تو جو کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا یہ حد ہے اس کو ہٹا دیا مجھے بری سلامت کے روز مسلمت کی شکل ہے دہاز نہیں ہوتی ہے ہر وہ ہمارے سال ہے ہر وہی دکھ کی دنیا ایمان ایمان کرنا ہو تو ریچ کرنا ہوئے صحیح نہ کرنا ہو یہ سارے ہمارے لائے نہ جائیں گے لائے جائیں گے انہیں انہیں ابھی نا بول <سؤال> رہا جو ہم کم حالانکہ دنیا کون سا قبول ہے میں ان تینوں نے سنا اور ابھی ان لوگوں سے کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں امن کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھاگے میں اور بتانے رہنے والے کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سنچ رہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں بڑے امن اخیا کر رہے ہیں بڑے بے کام کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کے پاس ان کا حاصل نہیں ہو رہے اس بڑا کیا ہو سکتا ہے کا دوسرا تہوار یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے اپنا فیمل <سؤال> سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے تو مشکر ہے بلکہ نریم سے لگواؤ والے حصیت ہے اس میں کسی بھی قسم کا فرل اس میں کسی بھی قسم کا پل اور کسی بھی قسم کی نہیں آنے کے لیے اچھا آگے بتایا گیا یہ وہ کا درخت ہے یہ ہر وقت ہر لمحے ہر گھڑی اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے فرض ہوتے رہتا ہے ہلو کی مراد کیا ہے ہلو کی مراد وہ ہوجیاں ہیں وہ اصاف ہیں وہ سوالات ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایک بندے مانی کے فلم میں پیدا ہوتے ہیں سمجھتے ہیں جب عقید توحید اگر کسی کے دل میں آئے گا نا وہ تنہا نہیں آئے گا اپنے ساتھ بہت سارے خوبیوں کو لاتا ہے اپنے ساتھ بہت سارے کمالات کو لاتا ہے اپنے ساتھ بہت ساری اقتصاد کو لاتا ہے عقید توہید کے اثرات آدمی کی عملی زندگی پر بڑے گہرے اگر کسی کا عقیدہ کا ضرورت ہے لیکن اس کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے وہ اوتاف نہیں ہے وہ مینا نہ اوتاف نہیں سماس نہیں جو عقیدت کا توجے صحیح بات لیکن وہ بہت غریب کمزور ایمان ایمان والا صحیح معلوم کو اور مضبوط ایمان والا ہو تو ایسے ہونی چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر کیا فیاں ہیں جو بنیادی طور پر سامنے فکر کر سکتا ہوں اقلی تو دن میں جا کر دن ہو جائے تو اس شخص کے اندر وہ شاید اپنے طور پہ کتنا بڑھتے اس کو صحیح اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ زیادہ کا ایسا ڈر اللہ تعالی کا ایسا خوف اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرے جاتا جس کے دل میں صحیح معاوہ اللہ تعالی کا ڈر آ جائے اللہ تعالی کا خوف آ جائے اللہ ایمان آ جائے کائنات کی کسی اور کائنات کی کسی ویسے آپ امبیہ عالم السلام کی شخصیت میں امبی عالم اصطلاح کے دعوت کی کردار کو فرضی دے دیا اور ہم نے السلام استعلام کے علاوہ بعد سی جو دور اور منظر آئے ان کی جانا فرضی دے حضرت حوصلہ اختلاف حضرت عموم والے کے بارے میں آرج میں بحث کرتے ہیں کہ اندر تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک موجودہ ادا کیا حضرت حود علی السلام کے تاریخی زمانے میں ہم کے سارے علی السلام ملتے گئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اور پی کا لیکن حملے حود علی السلام کو کیا موجودہ ادا حضرت علی کو کوئی موجودہ نہیں دیا گیا لیکن ارے محسوس کریں شاہجہ نے تعلقہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز سے ذکر ہے حقیقت میں دیکھا جائے حضرت ہو السلام استعلام کا سب سے بڑا موجودہ ان کا وہ ٹیلینڈ کا جو گورنمنٹ کالج پورے ہوم نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت ہو السلام نے اپنی مانگ سے ادا کر کے کہا اور دوں گا انگا وہ تربو مزدوری جنگ اپنے لوگ رہے اللہ کو گوا بناتا ہوں اللہ کو گڑا بنا کے کہتا ان کی بڑی ان کی شریف ہو تم نے اللہ کی ساتھ دن جن لوگوں کو شریف لیا میں ان تمام سے برات کا خلا اعلان کرتا ہوں اتنا کرتا ہوں بندو نہیں تو دنیا تم ایک اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ اللہ کو چھوڑ کر تم سب مل جاؤ تم سب اکٹھا ہو جاؤ میرے خلاف لاسٹ کا سیزن کرو میرے خلاف لاش کر دیڑے کرو جو کرنا ہے کر لو میں تم سے جو سائلنٹ کرتا ہوں ان کی علی اللہ ربی و ورقی کو کہ میں اللہ پر میں نے توقع کیا اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ارے ان ذکر کرتے ہیں حضرت روزہ استعلام کا سب سے بڑا موضوع اگر جو علیہ استعلام کا سب سے بڑا موجودہ یہی نگڑتے رہتے ہوئے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں چلے تنہا ہے فرد واحد ہے پوری قوم سے اعلان ملتے ہیں پوری قوم سے چیلنج کر دیں اور چیلنج کے باوجود قوم ان کا برابر آباد استعمال مل سکتی ہے اگر جو علیہ استعلام کا سب سے بڑا موضوع یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام <سؤال> میں اسی عقیدے پر اسی طوری کے بدلوتے پر اسی امان کے بدلوتے پر نارے نمرود کا ہم جو ہے لگا دی تھی نار نمروز آج جو ہے چلائی گئی اور وہی بادشاہ کی چلائی ہوئی آج کیسے ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا برابر سہوان آتی نارے نمرود نے فلان لگا دی حج بھی اللہ علیہ وکیل کہتے تھے حج بھی اللہ علیہ وکیل اللہ علیہ وہی بہتر وہ کی بنا دے کوئی دگا نہیں سکتا ہے وہ چھٹی دگانے کو اس کی بنا نہیں سکتا ہے اصل میں ہرا کر عمل ہوتی اور وہی صاحب قرآن مزید نبی ترین سلسل کے بارے میں کہتا ہے صاحب اسلام نظرا حملہ یعنی مجمعین کے بارے میں کہتا ہے کہ دل یعنی و حق کے بعد رضرا حملہ مسلم کا لسٹر لوٹ گیا لیکن راستے میں انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا مسلمانوں پر اجتماع دی مسلم کی سوچ پھر پلٹ کر آئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جی یہ حسن سینجات کے سامنے جی یہ حق میں بظاہر مسلمانوں کی فکر ہوئی تھی ستر کے لائٹ سے آرٹ ہوئے تھے اور جو دور کرتا آواز ہے سب سے جتو زخمو ہیں ہاں نبی سلیم صلاح سلم کے قتل کے قتل کی جو چکی کی گئی اور یہ فورانی مسلم ہے نور قتل کر دیے گئے ایسے میں بڑی مشکلات سے مسلمان سب حق سے باہر نکلے ہیں اس سے فوراً بعد ابھی حملہ بھی ملی ہے فوراً ملتی ہے کہ وہ سکون دیے خواتین کا یہ قاصلہ اور اس سے پھر ہم کرنے والا مسلمان کیا کہتا ہے اللہ دین الحمد ان کا جانا لوگ جو قاصلے آ رہے جو مسلمانوں کو ڈرا کے سب جما ہوتے جمع ہو کر تم سے لڑنے کے لیے آ رہے لہٰذا تم ڈرو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی ان دھمکیوں سے مسلمان ڈرے نہیں آپ کی مانا لوگوں کی انکیوں کو سن کر ان کی نزیب اجازت ہوا اور انہوں نے کہا حق اللہ ہوا نہیں اللہ ہمارے لیے کافی عید کا ہے ارے ذکر کرتے ہیں بڑے سے بڑے دشمن سے بھی خوف بڑے سے بڑے سے بھی ہو بڑے سے انے والا ہے ایسے مزے پر سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ آدمی حسف اللہ عمل وکیل اور حسم اللہ علیہ وکیل کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے دشمن کی مدر اس کے پرے اور بڑے سے بڑے کردار سے یہ آدمی کی حفاظت کرنے کا ایمان اور ہمارے سالے کا ایک سمرہ ہے کہ آدمی لیڈر ہو جاتا ہے خواب ہو جاتا ہے وہ اللہ سے ڈر کر چاہے کائنات سے بے فوق اس کا ایک اور سنایا گیا عقی صوری کا ایک ہمارا یہ بھی ہے کہ عقید و سعودی آدمی کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے عقید و سہیل آدمی کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے اس لیے کہ ماہ کے جن میں سکون ہوتا ہے یہ بات ہوتی ہے کہ دینے والا وہی رسک کو دینے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جس میں جس پر اللہ رزق کے دروازے بند کر دے نہیں سکتا جب یہ سمندر سندھی کے فلم میں ہوتا ہے وہ دنیا کے بڑے جگڑے حکومت کے آگے نہیں جھوٹتا نہیں بڑے جگڑے دشمن کے آگے نہیں جھوٹتا نہیں اللہ اخباروں کو تعلق رفدار ہے اللہ اخباروں کو تعلق نہیں دینے والا آپ دیکھتے ہیں سہارت و طرح سہارت و فی الحال ہے فلام کی جادوگروں کا معاملہ ہے ایمان نامے سے قبل چلائے ہیں اتنی معذہ پر ہے دنیا کی محبت تعلیم نا رہا جمعہ نقل واضح اگر ہم پورسان کے ساتھ جو مقابلہ ہو رہا اس مقابلے میں اگر ہم غالبات ہے کیا ہمارے لیے کوئی عزر ہے کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے مقدین ارے انعام کی بات تو کیا کرو تم ہمیشہ میرے مقرر بن جائے تو تعلیمی دروازوں میں استعمال تمہارا ہو جائے گا لیکن یہی یہی عدل کے مثال اسلام کے مان میں آئے یہی تادور کے حضرت توان کے تمن ہوئی جس چران سے انعام کی تمننا کی تھی اب وہ جس گراؤنڈ میں چیلنج کر رہے ہیں آخرت ان کی نظر ہے دنیا پک بھیمان کا پاپ تو آتا ہے تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے اناصل ہیات دنیا تو ہماری دنیا بھی سکتا ہے ہمارے پنج سکتا ہے یہ ابھی تو سبرا یہ اصیل میں توڑی کا یہ میں نے وہ بطور مزاج دیکھ لی ہے کے یہ تو شمار بے شمار شمار ہے آپ اپنی جو تحریر کوشش کرتا ہے اخبار کی زندگی میں اقوام کی زندگی میں اس کے کیا کمالات ہیں اس کو صحیح معلوم نے ذرا دیکھنا چاہتے ہیں محمد اللہ رحمۃ اللہ کے علی کی صحیح جو ہے آپ تحریک کو لے کر عالم <سؤال> عرب ہوتے تھے اس وقت عرب کی دوست آدمی جو قبائلی نظام کا قبیلہ میں آپ کی نظر آئی جاتی جو مسرات کا حوصل پائی جاتی تھی اس وقت عالم عرب نے آتی ہے اس کے ساتھ دوستوں ساتھ پہلے آپ اس وقت کی تعریف سمجھا رکھے اور غور کر کے دیکھیے کہ علی گڑھ کی بنیاد بنا کر بنانے میں دعوت شروع ہوتی سعودی کو جدید ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو سمجھا محمد اللہ کے قدمے کی مدد کے لیے کھڑے رہتا اللہ سالے کو من کرے گا لوگوں سبنت کرے گا سب کچھ اللہ سے کرے گا گزر دے سو گزر دے یہ کلتنت ہے جو صرف گل میں چودی کا نظرہ آتا ہے ہر بے دشوار لوگ ایسے ہیں جو دن چودھری کے کنٹینرس ہیں میں حکومت کی بنیاد سے ظاہر کر رہا ہوں میرے بھائی اس حکومت نے چلیے چوبیس کی جیسی کچھ مدد کی ہے اور دنیا بھر میں چلیے چولیس کی جیسی کچھ مدد اس نے کی ہے آپ پورے سوی عرب میں چلیے مزاق نہیں دکھا سکتے یہ کوئی معروف بات ہے دنیا کا کوئی ملک دکھاؤ جس میں مزاق نہ ہو دنیا کا کوئی ملک دکھاؤ ہر جگہ اللہ سے صرف اور اللہ سے خود اور رہا کی ہو رہی ہے یہ وضاحت ہے کہ کو نہیں کوئی بات ہے. ہاں غلطیاں ہر حکومت میں رہیں گی کمزوریاں ہر حکومت میں رہیں گی وہ کوئی خلاف وغیرہ سب تو نہیں لاس الگی آتی لیکن اسلامیہ سے تو آپ کو تعریف کر نہیں گی اللہ تعالیٰ کے اندر لا بڑھائی آتے ہیں لاکھ الگیاں آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے تو دنیا میں آتا ہے کسی قسم کے لیے دنیا بھر میں اس کلی کیا دنیا بھر میں دعوت اللہ علیہ کو میں کیا اور ہندوستان بھر میں سمجھتا ہوں امریکہ آپ نے سے بھی جو آج الحمدللہ للہ پر قائم ہے تو شاید وہاں کے علما کی کو وہاں پڑھ کر جو لوگ وہاں کی کتابیں مجھ کو کرائیں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاہیے تو میں آپ سے درگاہ کرتا ہوں کہ آپ پوری دعوت کو چاہیے اور دیکھیے قریبی تو امید سے کیا ہی کتاب ان میں آ رہی ہے خود کو مجھے وہ کتابیں تو امید ہے اس کو ہر گھر میں آنا چاہیے ہر گھر میں اس کا درجہ ہونا چاہیے آسان زبان میں لوگوں میں درجنے ہو گئے آسان زبان میں کتابیں تو ممبئی مزہ ہے یہ وہی بتایا جن کا تعلق ہمارے ماننا چاہیے خبر فرقی مزاق فرقی ہو یا فرقی وغیرہ وغیرہ ان کو انہوں نے کتنے آسان انداز میں ہے کہ ایسی کوئی اور کتاب نہیں بہت سی آسان انداز میں ہر گھر میں مدد کرنا چاہیے اور بچپن ان کے روسوں کو کتاب لینا بہت ہی آسان کی ہے کوئی گفیق اور میں نے گہرے بتایا کی بات ان غیر عملہ کے لیے دبا کرنا صرف بچپن ہی میں اگر آپ بچے کی بہن میں اعتبار ڈال دیں گے اس کی دلیل اگر آپ اس کو سنا دیں گے وہ یہ چیز ہمیشہ اقلیت کا جھوٹ بن کر لائبر میں خیال داخل جائے گا میرے حال <سؤال> اللہ خبر مطالعہ سے جو اللہ کہ اللہ خبر اور آپ کو احمد کیا اطیلے عبد الگ کی تو یہ بتا کر میں آپ نے وزارت سنا یہ منظر کا سلاح مدرہ اللہ جمنا جس شخص کی آپ کی بات دنیا سے جاتے ہیں جس کی سلاد مل رہا ہے اللہ ہے وہ سب جن دار ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم نے چوبیس رفتار قدم رکھیے چوبیس کا ہمارا خاتمہ ہے صرف اور صرف رفتار برائے اور اس کے تمام مطالعہ اللہ تعالیٰ نے خوب رکھے جسے اعلان کیا گیا ہے صوبائی یونین کی جانب سے جو کافرنس ہمارے ہونے جا رہی ہے اس کا بہت قریب سے کرا کے جا رہے ہیں بس ہمارے کانفرنس کے درمیان بیس دن کا فاصلہ ہے آپ تمام کے دور میں کہ آپ اس کانفرنس کی کامیابی کے سلسلے میں اپنا جو بھی کام پیش کر سکتے ہیں پیش کریں اور آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اس کانفرنس کو خود مزید اٹھانے کی کوشش کریں اور ایک جو بیانات کی جو سودی وغیرہ کے موضوعات پر اپنے ایسے مسلمان بھائی جو شروعیات خرابات میں چلا ہے آپ نے چھٹ کر ایک ایک جاتی کو قدر میں کوشش کریں کا اس مہینے کی اور کانفرنس کو اپنے مقاصد میں کامیاب ادا کرنا ہے پھر میں اپنے استفادہ رکھنا اپنے حصے کو مدد کرتا ہوں حقیقت آپ کو گزارش کرے کہ آپ جا کے مسجد دا کے لیے جو زمین خریدی گئی ہے ذمہ دار سامنے تصدیق کرنا ہے ایک مسلم کی قیمت بارہ ہزار روپئے ہیں آپ کو گزارش کرتا ہے اور ایک مسلط کے قدم پر آپ کرا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے انصاف کو آپ کے قرض سے ونطعلا للعلامة لما فيه مما قبل التنبضيات الحديد إننا حضارا د었는데 بمسيسでは LINoffs عددين إن الحمد لله نحمده ولنستعينه ولنستفدره فنعوذ بالله من سرور ينفسنا من سنة دعوانينا من يهديه الله سلامه لنه حيض فلا هذيه له وأشهد والله لا عدم الله مهدده لأسريك له وأشهد أن محمد عزه ورسوله أما بعد قلنا خير الحديث شتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وإشهاء الله نقول محدثاتها محدثة وكل محدثة بلاح وكل بلعب الظلالة وكل زلالة بالنعب أعوذ بالله من الحمد العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى على محمد كما صلى على الافراد وعلى الافراد اجمعين فصلي على محمد وعلى الافراد اجمعين تحية طيبة وصدق الله العظيم ان النبي الامين والملايكه المقربين والخلفاء الراشدين اللهم كن لمن صلى بنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى من امين واخذ قد قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا الله اكبر الله اكبر ان الله رب العالمين الرحيم الى القربه فانها المحي والمحيي والبر يعيكم ان لكم تذكروا الله يذكركم وهو الشكور عليكم الله اكبر الله اكبر لا اله Oh, wow. دوست قدم سے قدل کرنے سے کام حضل حاصل کرے ہوں اپنے موبائل فون بند رکھیں اللہ رب العالمین الحمد الرحیم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 ربك الاعلى الذي خلقك سوى والذي قدرت هبى والذي اخرج المرعى فجعله رساء الاحوى فنظرك فلا تنسى الى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وَمَا هُوَ بِكَلَامِ أَعْجَمِيٍّ وَلَا شِعْرِ قِصَاصٍ فَيَذْكِرُ إِنْ نَاسَكَ الذِّكْرَا فَيَنْذَرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فجأت لها من تذكى وذكرت ما ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى فَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الله لمن حمد الله الله أكبر الله أكبر عاملة من عصلة تصلى بارا حالية تسقى من عين آلية ليس لهم صعام إلا من ضريع لا يسلم ولا يغني من جوح هدوه من يومئن لاعمة لسعبها راضية في جنة عامية لا تسمع فيها نارية فيها عيل من جارية فيها سرر مرفوعة وعسوام الله دوعة ولمارق مصطوطة وزرابي مبتوطة أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خمقت وإلى السماء كيف عفعت وإذا في ذلك كيف نصبت وإذا الأرض كيف تطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تغلى وكفر سيعذبهم وره العذاب الأكبر إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۚ اللَّهُ اللهم الحميد قول الله أكمل. اللہ اللہ اللہ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 یہاں انتظامیہ نے ایک فرمان سنائی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے جاری ہے کہ آپ سننا مستفرما کر یہ سنیں کہ ہر اس فرمان یہ ہے کا اعلان کیا رہے ہیں نور سنت یونیورسٹی موہن نگر میں عام کا ماننا کرتے ہیں اس کو لیے نظر تو رہے ہیں اپنا بھی ریکارڈ دے رہا ہے دوسرا منظورہ کے لیے نے پیچھے جو وقت کا جاری کی منتظر ہے دوسرا سنتر بڑھتی ہوئی مانگ رہا